رحمن رحیم جسم سورہ الختی سے بارے کے سورت میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورت میں سے ہے اس میں ایک رکو انیس آیتیں بانوے قدمات اور دو سو اسی خروف ہے اس سورہ مبارکہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ارقدا سے شروع ہو کر مالم یالم یعنی پانچ آیتوں پانچ آیتوں تک کا پر محیط ہے اور دوسرا حصہ کل انسان علیہ سے شروع ہو کر آخری صورت تک چلتا ہے پہلے حصے کے متعلق علماء امت کے بہت بڑی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس سلسلے میں حضرت منمومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث ہیں جیسے مسند احمد بخاری مسلم اور دوسرے محدثین نے احادیث کی کتابوں میں نقل کی ہے اور یہ احادیث صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحیح کا پورا قصہ بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت اب موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے ایک بہت بڑی جماعت نے بھی یہ احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے آیات جو نازل ہوئی وہ سورہ الح کے ابتدائی پانچ آیاتیں ہیں محدثین کرام نے آغاز بہیں کے واقعات کو اپنے اپنے سندوں کے ساتھ روایات نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کی ایک اقتدار سچے اور بعض رواج میں ہے کہ اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی آپ جو خوابی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی کئی شب و روز خار حیران رہ کر عبادت کرنے لگے یہ عبادت کس نوعیت کی تھی جو آپ فرمایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے پھر حضرت حتیشت رضی اللہ حدیج عنہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھی ایک روز جب آپ غار حیران تھے یک ایک آفر وہی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآب پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہانہ دیکھا اور ان میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ جبری اللہ صلی اللہ وسلم نے مجھے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور دبایا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ سے کہا تو میں نے پھر ان سے کہا کہ بھئی ماہانہ دقار ان میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں میں کیا پڑھوں اور کیسے پڑھوں تو ہر ابی الصرات والسلام نے مجھے پھر پکڑ کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بہنچا دبایا یہاں تک کہ میرے قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو تیسری مرتبہ پھر انہوں نے یہی عمل میرے ساتھ کیا اور کہا پڑھو تو انہوں نے پھر فرمایا کہ لطی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہاں تک کہ مالم یعلم تک انہوں نے آیات پڑھ لی اور مشتق پہنچیا حضرت عایشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام نے لرستے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت حقیذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے اڑاؤ مجھے اڑنا اڑاؤ چنانچہ آپ کو چادر اڑایا گیا یا آپ کے کمبل ڈال دیا گیا جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا کہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے انہوں نے کہا ہرگز نہیں آپ خوش ہو جائیے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ رشتے داروں سے نئے سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ملتا ہے کہ آپ امانتیں کو واپس کرتے ہیں جبکہ اس معاشرے میں لوگ دوسروں کی چیزیں دبایا کر دیتے ہیں آپ بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں جبکہ اس زمانے میں بے سہارا لوگ پکڑ کے بازاروں میں بیچ پیے جاتے تھے نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں جبکہ اس زمانے میں نادار لوگوں کو غلام بنایا جاتا مہمان نوازی کرتے ہیں اور نئے کاموں میں مدد کرتے ہیں درو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر برقع نوفل کے پاس لے گئی جو حقیقت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیزاد بھائی زمانہ جاہلیت میں ایسا ہی ہو گئے تھے عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی جان ذرا اپنے کا قصہ سنیے ورقا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پتیجے تم کو کیا نظر آیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا ورخا نے کہا یہ وہی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسع سلاۃ و کے حاضر کیا تھا کاش میں آپ کے زمانۂ نبوت میں اور جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کے قوم آپ کو نکالے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ مجھے نکال دیں گے ورخہ نے کہا ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے گی اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اگر میں میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کے پرزور طریقے سے مدد کروں گا مگر زیادہ وقت نہیں گزرات وقہ بین نوفل کا انتقال ہوا یہ قصہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ فرشتے کے عمل سے ایک لمحے پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی و ذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو دور کی بات ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا وہی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے حادثے کے پیش آنے سے فطرت طور پہ ہو سکتا ہے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکہ کے لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات اور بہمتی لگائی اور اعتراضات کیا مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کو دعویٰ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے اس واقعہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیز زندگی تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا ہر حتیجت ربی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم سن خاتون نہ تھی بلکہ اس واقعہ کے وقت ان کی عمر تقریباً پچپن سال تھی اور پندرہ سال سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور نے ان کو غار خیرہ میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بغیر کسی تاخیر کی انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وہیں لے کر آیا تھا اسی طرح برقع نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے بچپن سے حضور کی زندگی کے دیکھنے کو دیکھتے چلے آ رہے تھے اور پندرہ سال کی قریب رشتہ داری کے بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے بھی اور زیادہ گہرے واقفیت رکھنے والوں میں سے شامل ہو گئے تھے انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو ایسے کوئی وسفسا نہیں کہا بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی, وہی ہے جو مسال سلاد و کے نظر ہوا اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصر پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہیں تھا اس مبارکہ کا دوسرا حصہ اس وقت نظر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہاں نے آپ کو ڈھرا دھمکا کر اس سے رکنا چاہا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ حضور اسلام کی آلانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنے شروع کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی اور یہی وہ چیز ہے جس سے قریش نے پہلے مرتبہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے بیروکار ہوگئے دوسرے لوگ تو اسے حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے مگر ابو جہل کے ربی جہلیت اس پر اٹھی اور اس نے آپ کو دمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر سلسلے میں ابو جہل کے مظالم اور بےودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اور ایش کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں اس نے کہا لا لادہ کی قسم اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگ دوں گا پھر ایسا ہوا کہ حضور کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کے گردن پر پاؤں رکھیں مگر یہ کارک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے اور اپنا पूछा کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تیرے کہا میرے اور ان کے درمیان آپ کی ایک ہندک اور ایک ہو چیز تھی اور کچھ پڑھتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پٹکتا تو ملائے اس کے چیٹے اڑا دیتے یہ جی حدیث مسند احمد مسلم نسائی اور ابن جریف میں مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ابوجہ نے کہا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس تمام پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کے گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کو دبا دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ کا اعلان اسے پکڑ لیں گے بخاری شریف میں یہ حدیث مرمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت فرحم کرنے والا ہے اللہ حلقہ وہ جس نے پیدا کیا حلقل پیدا کیا ہے اس نے انسان کو من الن جمے ہوئے خون کے ایک دو پڑھیے اور ربو غل اور تیرا رب بڑا کریم ہے علم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت ترقی اور بعد اس کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت ہے. علم الانسان کہ اس نے سکایا انسان کو ما ہو لم یا علم جس کو وہ جانتا نہ یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے اور آیا ترسی میں جس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ والا یوشی علمی ہی اللہ بشا کہ لوگ اس کے علم میں سے کچھ حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتے سوائے بھی جو اللہ شاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضر جبریل علیہ السلام السلام حضرت جبری اللہ نے مزید فرمایا کل ایسے بات ہرگز نہیں انسان بے شک انسان سرکشی کرتا ہے یہ کہ وہ اپنے ارآسنا آپ کو نیاز دیکھتا ہے رجحا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے ار تلى انہا کیا تھی دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے اب بندے کو اعزاز سلح جب وہ نماز پڑھتا ہے ار تینکان خدا بھلا دیکھو تو صحیح اگر وہ نماز پڑھنے والا رائے راستے ہو اور ہمارا بے تخوا یا وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہو ارا بھلا دیکھو تو صحیح انکب اگر اس کو جٹلایا گیا اور اس سے بے رخی برتی گئی تو علم یا علم کیا گول جٹلانے والا نہیں جانتا بھی ان اللہ, یہ کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں لمتا اگر وہ شخص باز نہ آیا یعنی جٹلانے سے اور مظالم سے ہم اس کو پکڑ لیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے ناسیات ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے فلیت ہونا دیا اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہم کو بلا لے سند زبانیہ ہم بھی فرشتوں کو بلا دیں گے اللہ کوئی بات نہیں لا تو تیو ان کی فرما برداری نہ کرنا ان کی پیروی نہ کرنا وسجود اور افسرش کیجیے وقت فرق اور اللہ کا خرق حاصل کیجیے یہاں پہ سیج تلاوت سننے اور پڑھنے سے لازم ہوتا ہے وہ اخرداوانہ رب العالمين.